الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة نخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم المؤمنون و اکثر الفاسقون سبحان پیچھے آدھ نمبر ایک سو چار میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم فرمایا تھا کہ تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے نیکی کا حکم کرے اور برائی سے منع کرے اولا کا حم یہی لوگ کامیاب ہیں عیسائی مبارکہ کا جو مضمون ہے یہ پچھلے مضمون کا تتمہ ہے جنہیں اسی مضمون کو پورا کیا جا رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کنتم تم خیر امت ان میں کہ جتنی بھی امتیں اس دنیا میں آئی ہیں ان سب امتوں میں تم سب سے بہترین امت ہو تم خیر امت ہو خیریت جو تم میں رکھی گئی ہے یہ پوری دنیا میں آنے والی کسی بھی امت میں نہیں رکھی گئی اس کی وجہ اللہ تبارک و تعالی نے خود بیان فرمائی کہ اس خیریت کی اس خیر امت ہونے کی وجہ اور سبب کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ارشا فرمایا تامرون بل معروف وطن باللہ میں کہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو یہ تین چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بیان فرمائی, فرمائی, فرمائی, فرمائی یہ امت کے خیر ہونے کی وجہ جو ہے نا وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ یہ نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں بطو مینون بلا اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں یہ میں رہے یہاں پر مزارے کا سگا ہے اور مظاہرے جو ہے وہ خبر کے لیے آتا ہے لیکن یہاں مقصد انشاء ہے یعنی یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہیں ساری امتوں میں بہترین بنایا گیا ہے تو تم پر بھی لازم ہے تم نیکی کا حکم کرو برائی سے منع کرو اور اللہ کے ذات پر ایمان رکھو یہ <تصفح> ذہن میں رہے کہ یہ جو حکم دیا جا رہا ہے اس امت کو اس کے امت کے خیر ہونے کے سبب خیر امت ہونے کے سبب جو انہیں حکم دیا گیا نیکی کا حکم کرنے کا برائی سے منع کرنے کا یہ حکم پچھلے انبیاء کرام علیہ الشاط اسلام کو ہوتا تھا آکل اسلام سے پہلے یہ حکم انبیاء علیہ الساط السلام کو ہوتا تھا عموماً ان کی امت کو یہ حکم نہیں تھا یہ حکم جو ہے صرف اور صرف میرے آکل الساط السلام کی امت کو ہوا ہے یہ امت کو حکم ہوا ہے کہ امت جو ہے کیونکہ آکل صاحب السلام شافرما بخاری شیم ازیز کہ بنی اسرائیل کے انبیاء جو تھے وہ ان کی اپنی امت کی سیاست کیا کرتے تھے سیاست مطلب خیر خائی کرتے تھے دینی بھی, بھی بھی ان کا حق کوئی نہ مارے اور وہ کسی کا حق نہ مارے یہ مطلب تھا انبیاء کرام علیہ السلام کے ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی تھی سیاست بھی کرتے تھے کریم اکلام شافرما میرے بعد کوئی نبی نہیں لہذا میرے بعد یہ ذمہ داری جو ہے وہ میرے خلافات کو سونپی گئی ہے میرے خلفا کو سونپی گئی ہے تو جب تک اس امت کے اندر خلیفہ جو ہے وہ دونوں چیزوں کا دینی معاملات اور دنیاوی معاملات دونوں کو دیکھتا رہا خلیفہ جیسے آپ حضرت ابر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھیں حضرت عمر کو دیکھیں وہی مسلح کے امام بھی تھے وہی یعنی کہ باغبانی بھی وہی کرتے تھے امت کی نگہ بھی وہی کرتے تھے امت کی کسی کا تیل زمین پی گئی ہے تو وہ تیل بھی اسی سے واپس لے کے دیتے تھے وہ حضرت عمر بھی تھے نماز بھی وہی پڑھاتے تھے یہ سیاست بھی وہی کرتے تھے جی معاملات بھی وہی دیکھتے تھے وہ حدود بھی وہی نافذ کرتے تھے سزائیں بھی وہی لگاتے تھے تھا یا نہیں ایسا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں دس بارہ سال رسول اللہ وسلم کے مسلح کے امام بھی ہیں اور خلیفہ وقت بھی ہیں حضرت مولانی کو دیکھ لیں امام حسن بصری کو دیکھ لیں تو جب تک یہ نظ... امام حسن رضی اللہ تعالی کو دیکھیں جب تک یہ معاملات دونوں چیزیں دینی معاملات اور دنیاوی معاملات دونوں کے دونوں سپورٹ رہے خلیفہ وقت کے تو وہی آقل ساتھ اسام کے سچے خلیفے تھے جب سے حکمران جو ہیں وہ دنیا دار ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ ذمہ داری جو ہے یہ صرف علماء کے طبعوں پہ آگئی کیونکہ حکمران عالم نہیں رہے حکمران عالم نہیں رہے اور نہ ہی علم حاصل کیا انہوں نے نہ ہی کسی علم والے کی خدمت کی انہوں نے کہ علم والے کے پاس بیٹھتے اس سے علم حاصل کرتے اور اسی یعنی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ حاکم عالمی ہو حاکم غیر عالم بھی ہو سکتا ہے لیکن ساتھ یہ ہے کہ ضروری ہے اس کے لیے کہ عالم کو ساتھ رکھے تاکہ وہ دینی معاملات جو ہے اس پر وقتاً فوقتاً ظاہر کرتا رہے اور اسی کے مطابق وہ فیصلے کرتا رہے یہ ضروری ہے اس پر تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر اب یہ ڈیوٹی جو ہے وہ سیدھی سیدھی علماء کی کندھوں پہ آ گئی علما پر لازم ہو گیا کہ تم نے جہاں بھی دیکھنا ہے نیکی مٹ رہی ہے اس نیکی کو زندہ کرنا ہے جہاں بھی تم نے دیکھنا ہے کوئی گناہ زندہ ہو رہا ہے رب تبارک کو تعالیٰ کی نافرمانی کہیں پیدا ہو رہی ہے لوگ جو ہے رب تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہو رہے ہیں تم نے اس نافرمانی کو مٹانا ہے اس گنا گناہ کو ختم کرنا تم اب اندازہ لگائیں یہ جو فرض رب تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر رکھا ہے کہ تم خیر امت ہو خیریت تم میں رکھی ہے اس کا سبب کیا ہے وہ گناہ کو مٹانا ہے اور نیکی کو غالب کرنا ہے اور یہی جو ہے دو چیزیں یہی دین کو غالب کرنے والی بات ہے نچوڑ اور خلاصہ جو ہے وہ یہی ہے دین کو غالب کرنا ہے ربط کے حکم کو غالب کرنا ہے نیکی جو ربت بارک و تعالی نے جسے نیکی کہا ہے وہ غالب ہو جائے جس رب نے گناہ کہا ہے وہ مٹا دیا جائے یہی تو دین کا غلب ہے یعنی رب تبارک و تعالی نے جو فرض کیا اس امت پر وہ یہی فرض کیا ہے کہ تم نے دین کے غلبے کا کام کرنا ہے دین کے غلبے کا کام کرو گے تم خیر امت لاؤ گے بے نہیں تو وہ خیریت والی بات تو ہم سے نکل گئی اگر جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا جس مقصد کے لیے ہمیں امام اولمبیا علیہ صد السلام کی جماعت میں ان کی امت میں رکھا گیا ہے اگر ہم وہ مقصد ہی چھوڑ بیٹھے تو بتائیں پھر وہ خیریت والی جو شفت ہے وسف ہے وہ ہمیں پھر کہاں رہے گا آج کتنا بڑا طبقہ ہے جو اس فرض سے سبق دوست ہو چکا ہے اس فرض کی انہیں یعنی کہ معلوم تک نہیں ہے انہیں کہ یہ فرض بھی ہمارے اوپر ہے یا نہیں ہے انہوں صرف چند چیزوں کو دین سمجھ رکھا ہے جیسے نماز پڑھی اور گئے بس اور رمضان شریف آ گیا روزہ رکھ جمعہ آ گیا جمعہ پڑھ لیا بس چھٹی جی اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے ہمیں مولوی پیر ہیں تو ان کے بھی چند مخصوص موضوعات ہیں بس اسی پہ بولے اور چھٹی باقی یہ دین کس نے غالب کرنا آپ باہر جائیں جناب سرے عام دو روپے کا شیمپو بیچنے والی کمپنی جو ہیں وہ بھی عورت کی جناب نیم برنا تصویر لگا دیں گی وہ کس نے ختم کروانا تھا بتائیں وہ ہمارے ذمہ لازم ہے یا نہیں تو یہ کس نے کرنا ہے اتنی ساری نیکی مٹا دی گئی آج کا سب سے بڑا منکر جو ہے نا سب سے بڑا منکر سب سے بڑا یعنی گنا جو ہے سب سے بڑا کفر جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر کفر کی حکومت کا ہونا پوری دنیا کے اندر کفر کی حکومت کا قائم ہونا ہے آج اسلام کی حکومت پوری دنیا میں نہیں ہے سب سے بڑا کفر سب سے بڑا منکر سب سے بڑا گناہ سب سے بڑی یعنی کہ برائی والی بات جو ہے نافذ ہو چکی ہے اور اسی کفر کی حکومت کو چلانے والے نام نہاد آشقان رسول بھی ہیں کلمہ پڑھنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی جناب اسی کفر کی حکومت کے حامی ہی ہیں تو اب ذرا اندازہ لگائیں اس گناہ کو بیٹانا ہم پر بھاجے ہم ہر بندہ اپنے مولوی کو پکڑے اپنے پیر کو پکڑے ہاں جی آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں آگاہی دے رہے یا نہیں دے رہے تو یہ تو بھائی فرض آدم ہے کہ کفر کی حکومت ختم ہو اسلام کی حکومت ہو اور سب سے بڑا منکر کفر کی حکومت ہے سب سے بڑا معروف جو مٹا دیا گیا اس وقت وہ خلافت ہے وہ, کیا ہے؟ وہ خلافت اسلام کی حکومت ہے تو اسلام کی حکومت کو زندہ کرنا اور کفر کی حکومت کو ختم کرنا یہی سب سے بڑا فرض ہے یہی فرض آزم ہے جو امت کے کندھوں پر ہے اور امت اس فرض کو پورا نہ کر کے اس وقت میں گناہگار ہو رہی ہے یہ ذہن میرے مسئلہ یہ میں پکا کہہ رہا ہوں بقدر استطاعت ہر بندے پر ضروری ہے کہ وہ اس کے لیے کوشش کرے اپنی آواز کو بلند کرے اگر آواز کو بلند نہیں کرے گا وہ گنہ گار ہے وہ مجرم ہے پرلے درجے کا فاسق اور فاجر ہے جان بوجھ کے وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے اور ایسے بندے کے بارے میں کریما کلے سامنے فرمایا وہ گنگا شیطان ہے جو حق بات نہیں کہتا وہ <متحد> <کہتا متحد> نہ مولوی مولوی ہے نہ پیر پیر ہے جو بندہ خلافت اسلامیہ کے لیے آواز بلند نہیں کرتا اور اس کو کی حکومت کے خلاف آواز بلند نہیں کرتا یہ میں پکا مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں کون کہہ رہا ہے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں خیر امتن اور خیریت بات تم میں تب ہے جب تم تم کرے تم نیکی کا حکم کرو برائی سے منع کرو مطلب کیا ہے دین غالب ہو. یہ جد و جو ہم پر لازم کی گئی ہے یہ فرض عظم ہے تبارک اور ربتبارک بتا رہا ارشا فرمائے آگے اللہ اکبر کبیرا وہ تو من بہ اور جو چیز تمہیں اس پر استقامت دے گی نا کہ یہ تم نے غلب دین کے لیے کام کرنا ہے منکر کو مٹانے کے لیے اور معروف کو غالب کرنے کے لیے نیکی کو غالب کرنے کے لیے کام کرنا ہے میں وہ ایک ہی چیز ہے وہ تو مینا بلا اللہ پر ایمان لانا ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر ایمان جو ہے نا کیونکہ ایمان صحیح ہو تو اعمال صحیح ہو سی ایمان صحیح ہو تو اعمال صحیح ہوتے ہو اگر ایمان ہی صحیح نہ ہو تو اعمال کس کھاتے کے بولتے ایمان باللہ جو ہے یہاں پہ صرف ایک ہی باقی ایمان کیونکہ جب نیکی کا حکم کرے گا منع کرتے ہوتا نے واضح فرما دیا وہ بالکل آنے والی آئے مبارکہ اگلی آئے مبارکہ یہی ہے تو, تو بل جو ہے نا اللہ پر ایمان رکھو یہ وہ چیز تھی جو پہلے یہودیوں کو یہ فرض دیا گیا تھا یہ فرض کی گیا تھا یہودیوں کو دیا گیا تھا حضرت موس علیہ السلام کے بعد عیس علیہ السلام کے بعد نصرانیوں کو دیا گیا تھا انہوں نے یہ کام نہیں کیا دین کے غلبے کا کام تو ان کے ذمہ تھا یہ کام تم نے کرنا ہے اللہ تعالی نے خود قرآن میں فرمایا تو انجیلا میں اگر یہ تورات اور انجیل کے نظام کو دنیا میں قائم اور نافذ کر دیتے جیسے آج ہم کہتے ہیں دعوت دیتے ہیں قرآن کو نافذ کرو رب نے فرمایا اگر یہ نافذ کر دیتے تو میں ہم انہیں زمین سے بھی زمین سے بھی رزق نکال کے باہر دے دیتے آسمان کی برکتیں بھی سارے ان پر ظاہر ہو جاتے ہیں آج کہتے ہیں جی آئی ایم ایف دے گا تو ہم کھائیں گے امریکہ دے گا تو کھائیں گے فلانا دے گا تو کھائیں گے ڈھمکانا دے گا تو کھائیں گے رب فرماتا ہے میرا قرآن تم نافذ کر دو ہر چیز تمہارے قدموں میں آ جائے گی بتائیں لاکھوں پھوک میں منتاہتے من ارج الحم مت مقتصدہ میں یہ پاؤں کے نیچے سے بھی ان کے لیے باہر نکل آتا آسمان بھی اپنے خزانے کھول دیتا رفت بارک و تعالیٰ کا قرآن ہے اگر تو رات اور انجیل کا نظام نافذ ہو جائے رفت بارک و تعالیٰ برتنے ساری زہر کر دے تو ربت بارک و تعالیٰ کے قرآن نافذ ہو جائے سبو سبو تو پھر آٹھ صوبوں سے زکات واپس آتی ہے حضرت عمر بن رضی اللہ مبارک کے صوبے بھی ایسے نہیں تھے جیسے ہمارے پنجاب ہو گیا سندھ ہو گیا بلوچستان ہو گیا پورا یمن جو آج ایک ملک بنا وہ ایک صوبہ تھا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ کتنا بڑا صوبہ تھا یار پورے یمن کے اندر کو زکات لینے والا بندہ نہیں ہر بندہ نہیں ہو گیا حضرت عمر بن عبد العزیر عضی اللہ عنہ كو زمانہ مبارک ہے کیوں انہوں نے رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو نافذ کیا تھا رب تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنی بركتے زمین سے بھی ظاہر کر دی آسمان سے بھی برسات سوی. آج جب تک ہم قران کی طرف نہیں ائیں گے ان جو حکمران ہیں یہ کفر کے حامی ہی ہیں یہ طاغوت ہیں سارے ان کے پیچھے پڑے رہیں گے تو انہوں نے ہمیں غلام بنانا ہے یہودیوں کا ائی ایم ایف کا نصرانیوں کا جتنے بھی دنیا کے کافر ہیں ان کے قدموں میں ہماری عزت رول دیں گے اور رول رہے ہیں رول چکے ہیں پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ 10 10 لاکھ روپے کا مقروض پیدا ہو رہا ہے ابھی پیدا نہیں ہوا قرضہ اس کے खाते में لکھا ہوا ہے کہ تو مقروض ہے بھائی پیسوں کا ائی ایم ایف کا تو آپ سوچ سکتے ہیں ہمارے ساتھ کتنا ظلم ہوا ہے پیسے جتنا باہر سے لیتے ہیں سارا خود کھا جاتے ہیں اور مکروز میرے ملک میں پیدا ہونے والے غریب کے بچے ہیں اس کے باوجود بھی اگر ہم آج ان کے ساتھ کھڑے ہیں تو میں قسم خدا کے کہہ رہا ہوں ہم مجرے میں پھر کیا مت والدین ہمیں جواب دینا پڑے گا قبر میں ہماری مت ماری جائے گی یہ حساب ہمیں دینا پڑے گا یہ نہیں کہ ہم چھوٹ جائیں گے کبھی بھی نہیں چھوٹ پائیں گے اللہ اتبار کو تار ارشاد جی دیکھیں ولوا مناحل الکتا بان خير الحمد میں اگر یہ اہل کتاب جو ہے نا یہ بھی ایمان لے آتے ساتھ سارے اہل کتاب ایمان لے آتے لکان خیر اللہ تو ان کے لیے بھی بہتر تھا وہ جو خیر امت کا ٹائٹل عنوان حبیب کریم علیہ السلام کی امت کو ملا ہے اگر تمام اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو اسی صح میں یہ بھی شامل ہو جاتا اب یہ خیر امت نہیں رہے یہودی خیر امت نہیں رہے کیوں نہیں رہے کہ انہوں نے حبیب کریم علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا حالانکہ حبیب کریم علیہ السلام جو دعوت لے کر آئے ہیں جو دین لے کر آئے ہیں یہ وہی ہے یہ وہی دین ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے عطا یہ تو وہی ہے کوئی فرق نہیں ہے سے تک میں بھی کچھ ایمان والے ہیں اور اکثر تو کا بندے کی انصاف والی یہ بندے کی مومن بندے کی طبیعت ایسی ہونی چاہیے انصاف والی کسی بھی جماعت کے ساتھ کسی بھی, بھی بندے کے ساتھ اختلاف ہو اختلاف اپنی جگہ پر لیکن جان بوجھ کے اس کے اندر اچھی چیز موجود ہو اس کا انکار نہ کیا جائے اس کا انکار نہ کیا جائے رب تبارک اوتار نے کیا فرمایا رب تبارک اوتال نے فرمایا کہ ان میں کچھ مومن لوگ بھی ہیں یہ نہیں فرمایا کہ سب کو پکڑ کے ایک ہی لائن میں کھڑا کر کے رگڑ دو نا ان میں کچھ لوگ مومن بھی ہی ہیں جیسے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ شام کو پہلی بار دیکھا دیکھتے ہی کلمہ پڑھ کے حضور کے غلام ہی کلمہ پڑھ کے دیکھ کے کہنے لگے کہ انہوں نے کہا یہ چہرہ سچے بندے کہ یہ اتنے ہی کہا بس کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو اور آکل شام پہلی بار فرما رہے تھے میں آ کے لوگوں کو کھانا کھلاؤ سلام عام کرو بندہ جانتا ہے نہیں جانتا کہ اتنی بات سنی تو کہتے ہیں کہ کو دیکھا میں نے کلمہ پڑھا اور رسول اللہ کی غلامی حضور کے غلام بن اور نصارہ میں سے حضرت نجاشی رضی اللہ عنہ، یہ نصارہ میں سے تھے، نصرانی تھی، پوری جماعت، پورا یہ بھی آ کے جن کے اندر اللہ تبارک وہ ایمان کا کچھ نہ کچھ حصہ ان کے اندر باقی تھا اور جن کے اندر ایمان کا کچھ حصہ باقی ہونا ان کے اندر تڑپ ہوتی ہے کہ ایمان کامل ہو جائے کے اندر ہو ہی نہ یعنی ایمان کی صلاحیت جو ہے انہوں نے صلا نہیں کی تھی ایمان کی صلاحیت تو ابو جہل نے ضائع کی ضائع کی, کی ہے ذہن میں رہے بندہ چاہے کل پڑھنے پڑنے والے ہی کیوں نہ ہو حق کی دشمنی اگر اس کے دل کے اندر آ جائے رب تبارک و تعالیٰ اس سے ایمان کی دولت بھی چھین لیتا ہے وہ تو ویسے ہی کافر اس لیے کبھی بھی آپ کسی جماعت کو دیکھ کر مسلمانوں کی جماعت ہو مسلمانوں کی عالیہ اسلام کی جماعت ہو ذاتی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس کے اندر اگر اسلام کے لیے دین کے لیے ایمان کے لیے تڑپ ہے اسلام کے لیے کڑتا ہے تو اس کے اس وصف کا انکار نہیں کیا جانا چاہیے. یار میری مخالفت ہے نا میری دشمی ہے نا لیکن دین کے حق میں تو مخلص ہے لہذا میں اپنی بکواس بند کروں اپنی زبان بند رکھوں میں اسے تکلیف نہ پہنچا کسی بھی بندے کے اندر یہ وصف ہو وہ دین کے لیے مخلص ہے رسول اللہ علیہ السلام کے لیے مخلص ہے آک علیہ السلام کی نموز کے لیے آواز بلند کر رہا ہے تو باقی معاملہ سارے اپنی جگہ رہے ہیں میرے اختلاف ہی ہے نا ذاتی ہے نا میں اپنی ذات تک رکھوں اسے بدنام کیوں کروں اسے لوگوں میں کیوں ڈھنڈورا پیٹوں اس کی؟, کسی کی کسی بھی بات کا ذاتی کی اختلاف کیوں پھیلاؤں میں لوگوں میں یار تو اس لیے یہ ضروری ہے بندے پر کہ وہ کسی بھی حال میں حق کا دامن نہ چھوڑے حق نہ چھوڑے حق بات جو ہے وہی وہ کرے رفتار کو ان میں کچھ مومن بھی ہے اکثر عمر ہاں یہ ضرور ہے اکثر ان میں فاسق فاجر ہیں اکثر ان میں یہ میں ہے فاسخاجر اب یہودی موجود ہیں یہ مومن ہیں نہیں یہ سارے کیا ہیں فاسق فاجر اور درجے کے آگے دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے ارشا فرمایا یہ ہرگز آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے اللہ ازا ہاں عذیت دیں گے نقصان نہیں پہنچا سکیں گے لیا درکم نقصان نہیں پہنچا سکیں گے عذیت دیں گے زبانی تکلیف دیں گے زبانی باتیں کریں گے یہ کنہیں کہا جا رہا ہے یہ ان کو کہا جا رہا ہے جنہوں نے کھڑے ہو کر دعوت حق دینی ہے دین کی دعوت دینی جنہوں نے میں کہ باتیں کریں گے نقصان نہیں پہنچا سکے ہاں اگر نقصان پہنچائیں تو پھر تم پر لازم ہے تم اپنا بھی دفاع کرو احتیاط کے ساتھ رہو پھر تم نے احتیاط کرنی ہے پھر تم نے دفاع کرنا ہے اپنا جس جس کو نقصان پہنچنے کا خطرہ اس کا بھی دفاع کرنا ہے تم نے ہر گز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اللہ ازاں ہاں تکلیف ضرور دیں گے ازا کثیرہ پہنچے گی تمہیں کبھی الزام لگائیں گے گندے گندے الزام بھی لگائیں گے آپ گندی گندی باتیں بھی کریں گے آپ کی طرف کچھ نہ کیا سے کیا منسوخ کرتے رہیں گے حضرت ارے علیہ السلام کے ساتھ کیا نہیں ہوا بتائیں دو انتہائی گندے الزام حضرت گندے الزام اور کریما کا صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جتنے بھی امبیا کرام دعود علیہ کے بارے میں کیا کیا نہیں بھانگتے داود علیہ السلام کے بارے میں نوزال اور ہر دور کے اندر جو دائی رہا ہے نا اس پر ایسی باتیں ہوتی رہی ہیں اور یہ ہوتی رہیں گے رہی رفتار کو فرما دی میں جب بھی تم دعوت حق کے لیے کھڑے ہوگے گئے بابا جی نہیں گئے تھے اکیس کروڑ کا الزام لگا دیا انہوں نے اکیس کروڑ تھوڑے ہوتے ہیں اتنا بڑا الزام لگا دیا اور الزام بھی اس بندے پہ لگایا جس کے نزدیک اکیس کروڑ کی قدر ہی کوئی نہیں اکیس کروڑ لے لیا اکیس کروڑ لے لیا اور جس بندے کے نام سے خبر چھاپی دوسرے دن وہی بندہ کہہ رہا تھا میں نے تو کہا ہی نہیں کسی کو لگا ایسے سے الزام اور یہ ذہن میرے اچھا جو بھی فوراً مول ہوئے ہو سکتا ہے اس نے کچھ تو کم از کم بندے کو مضبوط رہنا چاہیے ان کی کسی کی کسی بھی بات میں نہیں آنا چاہیے او یار کہتا ہوں کیا دفعہ حقیقت کہہ رہا ہوں اب میں رہے یہاں پر جس چیز سے بچنے کا کہا گیا نا وہ نقصان سے بچنے کا کہا گیا نقصان ہو احتیاط کرو باتیں کرتے رہے کسی کی بات کرنے سے کسی کی پسلیاں ٹوٹیاں آج تک بولے بھائی آج تک آپ نے مولوی جلسوں میں کہہ رہے ہوتے ہیں ہم زبان گدی سے کھینچ لیں گے دانت توڑ دیں گے کبھی کسی کے دانت توٹے دسو کسی سے ٹوٹے کسی کی زبان گدی سے کھینچی گئی کسی کی کھینچی گئی آج تک تو یہ تو بکواس ہی ہوئی زبان کھینچ لیں گے اور جناب دانت توڑ دیں گے نہ دانت ٹوٹے نہ جناب زبان چیچی کی کسی کی تو یہ تو باتیں ہیں بھائی باتیں جتنی مرضی کرتے رہے ہیں. باتیں کرنے سے نہ دانت توٹتے, نہ پسلین ٹوٹتے ہیں نہ پسلیاں ٹوٹتی ہیں کسی کی نہ گٹے ٹوٹتے ہیں ٹوٹتے ہیں کسی کے کی. دیکھے سنے میں نے تو نہیں دیکھے سنے آج تک کسی کے کی. اس لیے رفت بارہ پہنچے گی مختلف الزام لگائیں گے پیسے چوری کے بھی الزام لگیں گے رشوت لینے کے بھی الزام لگیں گے اور پیسے لے کے دین بدلنے کے بھی الزام لگیں گے اگر تم حق پر ہو تو پھر یہ بات تمہارے تمہیں کوئی پریشان نہ کرے آ کر من دیکھیں شام کا من دیکھیں جو بھی باتیں کرتے تھے کسی بات کا جواب نہیں کسی بات کا جواب نہیں دیتے یہ تو بات ہے نا کرتے آقل سام پر کیا کہانت کے شیر و شاعری نئے الزام لگتے تھے اللہ تبارک نے فرمایا ہاں کم جلو کم لارا اگر یہ تم سے لڑنے لگے نا بس تم نے کیا کرنا تم نے سیدھے جانا تم نے کیا کرنا ہے تم نے سیدھے ہو جانا ہے پھر کیا ہوگا میں اللہ تعالیٰ کے مدد سے ملا دبا میں یہ سارے پیٹ دکھاتے ہوئے تمہیں گے پیٹھ دکھاتے ہوئے گے اب سر دس آپ کی سائے کو جو اس وقت مخاطب ہیں وہ یہودی ہیں کون ہیں؟ یہودی ہیں یعنی یہودی جو ہیں وہ اکل سید اسلام کو اقل اسلام کی جماعت کو پیٹھ دکھاتے ہوئے بھاگیں گے وہ ہوا یا نہیں ہوا بنو قرتا کا کیا حال ہوا بنو کینو کا کیا حال ہوا بنو ندی کا کیا حال ہوا سارے کے سارے جناب مارے گئے رگڑے گئے ایک قبیلہ ان کا دو قبیلہ ان کے وہاں سے ملک بدر کیے گئے وطن سے نکال دیے گئے ایک قبیلہ جو ہے ان کے سارے مرد جو ہیں وہ قتل کر دیے گئے ایک ہی دن کے اندر مدینہ شریف کے اندر ایک ہی دن کے اندر بتائیں پھر رب تبارک تارے نے جو فرمایا تھا خبر دی تھی نا مبارک کے اندر ہے یہ دینِ حق کے یہ حق دعوت کے سامنے نہیں سے گے یہی سبق ہے ہر اس بندے کے نوزال کے کے کر بن ایسی ایسی استعمال کرتے ہیں, ایک میرے پاس آڈیو کلپ پہنچا دو ہیں وہ دین کا کام کرتی ہیں ایک اچھا بھلا مذہبی بندہ داڑھی رکھی ہوئی بڑی ساری اس نے کہا کہ یہ لڑکیاں فاسل ہیں بتائیں, بتائیں یہ لفظ کسی کو سمجھ آیا تو وہ اس کی زہریلی گندی زبان جو ہے اس کو سمجھ سکتا ہے یہ لفظ اس نے کیسے بولا ہے بولا یعنی وہ دین کا کام کر رہی ہیں بچیاں فارسل بتائیں بکاؤ بال ہے کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ دین حق کی دعوت جو ہے اس کو ٹھکرانے والی اس کو روکنے والی اور دین حق کا کام کرنے والے بچے اور بچیاں جو ہیں ان پر الزام لگانے والی بات ہے یعنی لیکن یہ بات سن کے بھی نا ہمیں کیا حکم کیا ہے ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم خاموش رہیں ہم انہیں کچھ نہ کوئی جواب نہ دیں کیوں ازائے تسیرا یہ رب تعالی نے پہلے فرما دیا تمہیں از فلا تسمعون من الذين اوتوا الکتاب رب تعالی کو تب اذن کثیرہ رب تعالی نے ہمیں بہت ساری باتیں تمہیں سننے کو ملے گی وہ مل رہی ہیں وہ ملیں گی اور مل رہی ہیں اور آگے ملتی رہیں گی تو پھر ہمیں باتوں کی وجہ سے بات کی اس کا جواب لکھ دے یہ بات کی اس کا جواب بھئی ہر بات کا جواب نہیں ہوتا اگر ہم ان کے جواب لکھنے لگے تو پھر کی دین کا کام کیسے ہوگا یا نہیں وہ تو فارغ اور نکمے لوگ ہیں نکٹو ہیں یہ تبارک و تعالیٰ کی ونڈ اور تقسیم پر آپ کو راضی ہونا چاہیے اللہ تبارک وطالعہ نے آپ کو اپنے دین کے کام پہ لگا دیے انہیں آپ کی حیبت کے کام پہ لگا وہ آپ کی مخالفت کرتے رہے دین حق کی مخالفت کرتے رہے کو کو سمجھ آ رہی تو ربت بارک و تعالیٰ سے دعا کریں ربت بارک و تعالیٰ نے جی ارشا فرمایا وہی رو کم یو الو کم اللہ دبارہ میں اگر یہ تم سے لڑیں گے بھی نا تو پیٹ دکھاتے ہوئے بھاگیں گے ربت بارک و کا یہ وعدہ ہے دین حق کے سامنے جو بھی کھڑا ہوا وہ چاہے جو بھی ہو چاہے یہودی ہو چاہے یہودی طبیعت کو بندہ ہو ربت بارک و تعالیٰ میں سرون اس کی مدد نہیں کی جائے گی بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے گا سم لا سرون رب تبارک و تعالیٰ اس کی مدد, مدد نہیں کرے, کرے, کرے گا اس کی مدد نہیں ہوگی وہ زلیل ہوگا وہ رسوا ہوگا وہی وہ خجل اور خوار ہوگا اللہ تبارک و کے فضل سے دین حق کا کام کرنے والے جو ہیں وہ ہمیشہ سرخرو ہی رہیں گے شاید آ شاید آ اللہ و تبارک ہمیں سمجھنے کی توفیق تھا